هُنَاكَ الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مُتَصَادِيًا وَأُتُوبُ إِلَيْهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا قَابِلُونَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ سَعَى اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ یہاں مومنین کا انجام بیان کرتے ہیں پہلے منکرین کی حالت اللہ نے بیان فرما دی وہ لوگ جو کہ اللہ کو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے اور انہوں نے قرآن کریم پر اعتراض کیا اس بات کی کہ قرآن کریم مختر ہے یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا کے پیش کیا تو اس پہ اللہ رب العزت نے ان کو چیلنج پیش کیا تو بصورت متنی ہی ودعشہدا کمندون اللہ ان کو تم صادقین پھر اللہ نے فرمایا کہ کام پہلے بھی تم نہیں کر سکے اور بعد میں بھی نہیں کر سکو گے تو لہذا اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن لوگ ہوں گے اور وہ پتھر ہوں گے جن پتروں کی تم نے عبادت کی ہوگی یعنی اس سے مراد ہے اور یہ آگ کافرین کے لیے تیار کی گئی اللہ رب العزت نے اس کو کافروں کے لیے تیار کیا ان کا انجام کا ذکر کر دیا منکرین کا ابھی اللہ رب العزت ان لوگوں کا بھی نتیجہ اور انجام ذکر فرماتے ہیں جو کہ وہ ماننے والے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو اللہ کی کتاب کے طور پر مان لیا اور اس کو منزل مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہاں سے اللہ رب العزت مومنین کو بشارت دیرے اور بشارت ذکر فرماتے ہیں کہ وہ بشیر لدین تم بشارت دے دو اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لیا ہے اور ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان والے ہیں کس پر اللہ کے کلام پر اللہ کی کتاب کو منزل مانتے ہیں یا اللہ کے کلام مانتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ وہ عامل اور ان لوگوں نے عمل کیے نیک یعنی صرف اور صرف ایمان کارآمد نہیں ہے بلکہ عمل صالح یہ بھی ضروری ہے کیونکہ ام صالح کرنا یہ دلیل ایمان کی ہے جس کے اندر ایمان ہو اور واقعی سچا ایمان ہو تو وہ صالح کی طرف آتا ہے کیونکہ عمل صالحہ یہ بھی اللہ تعالی کے کیا ہے احکامات ہے تو جو آدمی احکامات نہیں مانتا اور اللہ کو مانتا ہے سمجھ لے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے یہ اللہ کو نہیں مانتا اصل میں اللہ کی ماننا یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کو مانا جائے تو ایمان کے بعد پھر عمل صالح یہ لازم منظم ہے دونوں اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اللہ رج فرماتے ہیں جن لوگوں نے ایمان لے آئے اور ساتھ عمل صالح بھی کیا ان کے کی لیے بشارت دے رہے کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں ایسے باغات تجری من تجریم الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اس سے اشارہ کر دیا جنت میں جو باغات ان کو ملیں گی ان باغات کے تحت اللہ رب العزت نے نہریں جاری کی ہوں گی ان کے باغات کے باغ کی خوبصورتی اسی وقت ہوتی ہے جب اس میں پانی بہتا ہوا جا رہا ہو اور اس میں کیا ہو نہریں بہتی ہو تو اس کو پھر خوبصورتی سے تعبیر کیا جاتا ہے اگر باغ ہے اس کا پانی نہیں ہے اور اس کے ارد گرد نہر نہیں ہے جس سے وہ سراب ہو جائے تو اس باغ کی خوبصورتی نہیں ہوتی اور وہ باغ پائیدار نہیں ہوتا قریب اس کے درخت خوش بھی ہو سکتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تجریم انتہتے حل انہار وہ باغات ہوں گے جس کے تحت نہریں بہتی ہوں گی نہروں سے مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ نہریں چار قسم کی ہیں ایک نہر ہے کس کی صاف پانی کی ایک نہر ہے اصلی مصفا کی جس کو ہم پیور شہد کہتے ہیں ہینی کہتے ہیں یعنی شہد کی نہریں ہوں گی اور ساتھ ساتھ دودھ کی نہریں ہوں گی اور شراب کی نہریں ہوں گی شراب سے مراد وہ شراب نہیں ہے جو دنیا میں انسان کے عقل کو خراب کر دیتا ہے یا عقل کو سون کر لیتا ہے اس سے مراد وہ اخروی شراب ہے ٹھیک ہے جو خطام کیونکہ قرآن کریم اس کی تعریف میں آتا ہے جب پی لیتا ہے انسان اس کے بعد پھر مشک و عمبر کی خوشبو انسان کے منہ سے آتی ہے دنیا کی شراب تو بدبودار ہے یہ تو بیماری ہے تو لہذا یہ چار نہریں ان کے باغات کے تحت اور ان کے نیچے سے بہتی ہوں گی صرف اور صرف یہ باغات نہیں ہیں بلکہ ان باغات میں ان کے لیے پل بھی ہے ان کے در۔ بے ثمر نہیں ہے پلاثمر نہیں ہے بلکہ یہ درخت باساط نے ان کے درختوں کو بھی باسمر بنایا اللہ رب العزت ان کا بھی ذکر فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ کل ماروج کو منہا منسمار رض جب بھی ان کو دیا جائے جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پل رزق کے طور پر دیا جائے گا اللہ فرماتے ہیں رزق کے طور پر رض یعنی بطور رزق دیا جائے گا تو پھر کیا کہیں گے قالو حاضل من قبل۔ تو یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا یعنی یہ پل تو وہی ہے جو پہلے دیا گیا تھا پھر دوبارہ دیا گیا لیکن ان کے ون میں یہ ہوگا من قبل سے مراد مفسرین نے دو معنی لکھی ہے ایک معنی یہ ہے کہ من قبل یعنی فر دنیا یہ وہی پل ہے جو کہ ہم دنیا میں کاتے رہے عام کاتے رہے امرود کاتے رہے بالٹے کھاتے رہے کیلے کھاتے رہے تو یہ تو وہی پل ہے پھر اللہ نے یہاں جنت میں بھی دے دیا ایک ترجمہ یہ ہے یا یہ ہے کہ جنت کے پل ان کو بالکل شکلن یکساں لگیں گے یعنی ابھی توڑے دیر پہلے جنت میں ہی اللہ نے یہ پل ہمیں کھلایا تھا دوبارہ دیا گیا اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے لیکن شکلن یہ پل یکساں اور بالکل مشابے لگیں گے ایک دوسرے کے ساتھ لیکن ذائقے میں ان کا فرق ہوگا اللہ رب الزت فرماتے ہیں وہ اتو بھی متشابن ان کو لائے جائیں گے یہ پل متشابن متشاب ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے ملتا جلتا پل ہوگا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے پلوں کے ساتھ یہ ملتے جلتے ہوں گے بے ہی وہی پل جنت میں بھی ہوں گے جو دنیا میں تھے لیکن ذائقے میں فرق ہوگا شکلن وہی ہوں گے متشابہ ہوں گے لیکن بے صورتن و شکل یعنی صورت اور شکل کے لحاظ سے یا یہ ہے کہ جنت کے پل ان کو جب کھلائے جاتے ہیں بار بار تو یہ آپس میں متشابہ ہوں گے ان کو پہچان نہیں ہوگا کہ یہ پل وہی پل ہے بالکل شباحت اور شکل میں وہ اسی جیسا ہے لیکن ذائقے میں اس کا کیا ہوگا فرق ہوگا اللہ رب الجب فرماتے ہیں وہ اتو بھی متشابہ ان پھلوں کو لایا جائے گا ملتا جلتا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ دیکھنے میں لیکن ذائقے میں فرق ہے ذائقے میں کیا ہوگا زمین و آسمان کا فرق ہوگا ایک پل کا دوسرے کے ساتھ تو اللہ رب یا یہ ہے کہ جنت کے پلوں کا ذائقے میں دنیا کے پلوں کے بنسبت زمین و آسمان کا فرق ہوگا بڑا اس میں کیا ہوگا یعنی ذائقہ بڑھ کر ہوگا جو کہ دنیا کے پھلوں میں ذائقہ تھا اس،, اس سے کئی گنا اس میں ذائقہ اچھا ہوگا اور بڑھ کر ہوگا کیونکہ جگہ کا اور پانی کا بھی کیا ہوتا ہے اثر ہوتا ہے اس میں یعنی کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے سرزمین پر جو مٹی لگی ہوتی ہے وہ مٹی اور پانی کے اندر اتنا اچھا اثر ہوتا ہے کہ وہ اثر پھلوں میں بھی یا دوسرے اناج وغیرہ میں بھی آ جاتا ہے سبزیوں میں بھی آ جاتا ہے کچھ علاقوں کی سبزیاں بالکل پیکی سی ہوتی ہے کچھ علاقوں کی سبزیاں بڑی ذائقہ دار ہوتی ہے تو جب پکائی جاتی ہے تو بالکل اس کا کیا ہے یعنی وہ اثر الگ سا ہوتا ہے تو یہ زمینوں کا اور پانی کا بھی کیا ہوتا ہے فرق ہوتا ہے ظاہر بات ہے جنت کی زمین پر جنت کی زمین ہے اس کے پل بھی ویسے ہی ہوں گے دنیا کے پل دنیا کے مطابق ہوں گے دنیا تو عقیر چیز ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن جنت تو بہت قیمتی جگہ ہے تو اس کی زمین بھی قیمتی ہے مٹی اچھی ہے پانی اچھا ہے وہاں کا تو پلوں کا ہی بیویاں ہوں گی لیکن متحراتن وہ پاکیزہ ہوں گی ہر لحاظ نجازتی ظاہرہ اور باطینس سے اللہ رب العزت نے ان کو پاک رکھا ہوگا یعنی نجاست ظاہری اور نجاستی باطنی سے بھی کیا مطلب یعنی ان بیگمات کو ان بیویوں کو روز قیامت میں جو بیماری دنیا میں آتی ہے حیض وغیرہ نفاذ کی یہ بیماری وہاں نہیں ہوگی اس سے وہ پاک ہوں گی یہ تو ظاہری نجاست ہے باطنی نجاست سے وہ پاک ہوں گی باطنی نجاست کیا ہے اخلاق رضیلا ہے کہ ہے نا جی بخل ہے وغیرہ نہ فرمانی ہے ناشکری ہے ان, ان بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو پاک رکھے گا بالکل خواؤں کی کیا ہوں گی تابعار ہوں گی نا شکر نہیں ہوں گی اس لحاظ سے یہ اخلاقی رضیلا جس کو ہم کیا کہتے نجاست باتیں کہتے ہیں ان سے بھی یہ پاک ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو پاک رکھے گا تو اس طرح بیوی اگر ان کو ملتی ہے تو یہ تو بہت بڑا انعام ہے اللہ ربرجت کی طرف سے پھر ازوا جن اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے نا جی جمع کا سیرا استعمال کیے اس وجہ سے کہ جنتی انسان کی اللہ تعالیٰ کو بڑھا دیتا ہے دنیا کے بہ نسبت جنتی انسان کا قوت کئی گنا یعنی چالیس بندوں کے لگ بھگ ایک کی کا کیا ہوتا ہے اس کا قوت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قوت بخشتا ہے وہ فیح خالدون اگلا انعام اللہ نے یہ فرمایا کہ اتنی اتنی نعمتوں کا اللہ نے اعلان کیا اگر ایک بادشاہ کسی کے لیے بہت بڑے بڑے نعمتوں کا اعلان کرے انعامات کا اعلان کرے اور وہ آدمی کو یقین ہوگا کہ یہ بادشاہ یہ انعامات مجھے دے گا دل میں خوش تو ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار یہ دل میں بات بھی آتی ہے کہ شاید واپس نہیں مجھ سے کیونکہ بادشاہ کے موڈ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ انعامات مجھے دے ہے اور کسی وقت بھی مجھ سے یہ واپس مانگ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ آج خزانہ خالی ہو گیا تو یہ انعامات کو واپس جمع کرو لیکن اللہ کی شان یہ نہیں ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہم فی ہا ان کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نامات اللہ واپس لے لیں بلکہ یہ لوگ فی اس جنت میں خالدون ہمیشہ رہیں گے جیسے کہ دنیا میں ہیں کوئی آدمی بہت بڑا افسر بن جاتا ہے گورنمنٹ اس کو گاڑی بھی دیتی ہے گھر بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اور بینیفٹ ڈرائیور وغیرہ ساری چیزیں اس کو مل جاتی ہیں بڑے ایشو عشرت میں ہوتا ہے جب تک اس کے ڈیوٹی ہے اس کے مزے ہیں لیکن جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں اس سے لی جاتی ہے وہ بیچارہ پھر دائیں بائیں دیکھتا ہے بڑا پریشان رہتا ہے تو یہ تو پھر انعام نہیں ہوا یہ تو پھر احسان نہیں ہوا اس سے واپس لیا گیا تو پھر کیا ہے ایک دفعہ اس کی عادت بن گئی نعمتوں کے ساتھ پھر ان نعمتوں کو اس سے چھین لینا یہ تو بہت بڑا کیا ہے بدمزگی سے ہوتی ہے انسان بڑا پریشان رہتا ہے تو یہ شاید نشان اللہ کے نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ایسا کرے کیونکہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے بہت اونچی ہے اللہ رب فرماتے ہیں وہ ہوں فی ان کو اس میں کوئی خوف خطرہ نہیں ہوگا کہ ان نعمتوں کو ان سے واپس چینا جائے یا لیا جائے بلکہ یہ لوگ اس جنت میں خالدون ہمیشہ رہیں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ دیں گے ان کو ان میں کوئی کمی نہیں آئے گی کیونکہ اللہ کے کی خزانے بھرے ہوئے ہیں اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے ہاں یہ پلوں میں سے کوئی کمی نہیں آئے گی اسی طرح ان پلوں کے ذائقوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی جو بیویاں اللہ نے دی یہ بیویاں انہی کی ہوں گی اور اس جنت سے ان کو کبھی نکالا نہیں جائے گا یہ جنت ان کے نام ہمیشہ کے لیے لاد کیا جائے گا تو اللہ رب العزت یہ بہت بڑے بڑے کیا ہے انعامات ہیں صرف بات کیا ہے ایمان ہے اور عمل صالح جو انسان ایمان اور عمل صالح پر آ گیا اس نے اپنی زندگی بنا لی اپنی زندگی کامیاب کر دی اور اس نے اپنا مقصود حاصل کر لیا جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا اس نے اس مقصد کو حاصل کر دیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اللہ رب العزت ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نہیں اگلی آیت ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ مشرقین مکہ نے اعتراض کیا تھا یہ اللہ کا کلام کیسا ہو سکتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کہ کبھی مثالیں دے رہے مکڑی کے کبھی مثالیں دے رہے ہیں مچھر کے وغیرہ وغیرہ تو یہ تو حقیر چیزیں ہیں تو اللہ کا کلام اگر ہے تو یہ اللہ تو اونچی ذات ہے اس کا کلام بھی اونچی ہونی چاہیے تو لیکن یہ حقیر چیزوں کی ذکر کیوں ہے اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے یعنی جہاں جہاں بھی مقتض حال کے ساتھ بات آتی ہے اگرچہ مثال حقیر چیز سے دی جائے وضاحت کے لیے تو اللہ رب العزت اس بات سے حیا نہیں کرتے بلکہ وہ مثال دے دیتے اللہ کسی سے شرماتے نہیں ہیں اللہ رب العزت کسی سے ڈرتے نہیں ہے تو وہ مثال جس سے چاہے وہ دے سکتے ہیں یہ اللہ ہی کے کلام ہے ان چیزوں سے اللہ کے کلام میں کوئی نقص کوئی نقصان نہیں آ سکتا یہ اللہ نے جواب دے دیا کہ ان اللہی بے شک اللہ, اللہ حیا نہیں کرتے شرماتے نہیں اس بات سے مسلم ضرب یہاں بمانے بیان ہے بمانے وضاحت ہے ضرب کے کئی معنی ہیں ضرب مارنے کو بھی کہتے ہیں ضرب بمانے کیا ہے وضاحت اور بیان ہے اللہ رب العزت اس سے شرماتے نہیں ہے کہ وہ بیان کرے واضح کرے مسلم مابعزن یعنی کسی ایک مچھر کی مثال کے ساتھ کوئی مچھر کے مثال دے دے اور اس کے کیا دے دے وہ چاہے مچھر کی کیوں نہ ہو ہاں جی خما یا اس سے بڑھ کر ہو یعنی معمول میں حق حقارت میں ٹھیک ہے نا جی یا اس سے کیا ہو بڑھ کر ہو کس میں یعنی معمولی ہونے میں اور حقیر ہونے میں اس سے بڑھ کر مثال, مثال ہو اللہ رب العزت اس کا بھی مثال پیش کرتے ہیں اس میں اللہ تعالی شرماتے نہیں ہے یہ اللہ ہی کا کلام ہے فرماتے ہیں ہم مل دینہ جو مومن ہے تو اس مثالوں کو مومن سمجھتے ہیں جو کافر ہیں وہ کیڑے نکالتے ہیں وہ انکار کے لیے بہانے بناتے ہیں نہ ماننے کے لئے بہانے بنا بنا کر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور وہ روگردانی کرتے ہیں کس سے پرانی کریم کی حقانیت سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہم مل دین جو مومن لوگ ہیں ان میں سے جنہوں نے ایمان لے آیا ہاں جی ان کا کام کیا ہے ان ان کے ہاں کیا ہے قرآن کریم کی کیا حیثیت یہ وہ فرماتے ہیں کہ فیا وہ جانتے ہیں اس بات کو انّ الحق و رب کہ بے شک قرآن کریم انّہ المیر راجے ہے قرآن کو کہ بے شک قرآن کریم یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک منزل کتاب ہے جو کہ اللہ رب العزت نے جبری امین کے وساتت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تو یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے فرماتے ہیں محم اللہ دینا جو کافر لوگ ہیں جو اس کے نہ ماننے والے ہیں وہ بہانے ڈونڈتے ہیں وہ کہتے ہیں ماضا اراد اللہ بحاضا مطالح کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے لحاظ اس کے ساتھ مثلاً مثال کے طور پر یعنی حقیر مثال اللہ کیوں دیتے اس سے کیا مطلب ہے یعنی کافر وہ کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے ماضا راد اللّہ بحاظ مطالح یعنی اللہ اس مثال سے کیا لینا چاہتے ہیں اس سے کیا مطلب ہے اللہ کا مطلب اس طرح مثالیں کیوں اللہ دے رہے ہیں یعنی اللہ کی کلام پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی کلام میں اس طرح حقیر مثالیں کیوں موجود ہے یہ تو نہیں ہونی چاہیے ہاں جی اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے اس طرح بہانے کر کے قرآن کریم کی حقانیت اس کا منزل ہونے سے یہ منکر ہوتے سکتے ہیں اپنے لیے بہانے ڈھونڈتے تو فرماتے ہیں یو بِهِ بھی وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اللہ رب العزت نے فرمایا ان مثالوں کے ساتھ جو حقیر مثال اللہ دیتا ہے اس کے ساتھ بہت لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت لوگوں کو ہدایت بھی مل سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ مثال جو اللہ نے بیان کیا مچھر وغیرہ کا تو اس سے ماننے والے جو حق کو جانتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں اس سے اور جو نہ ماننے والے ہیں کافر ہے اس سے اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں وہ راہ سے اور دور ہو جاتے ہیں اور راہ ان کو پھر ملتا نہیں ہے صراط کے مستقیم سے یہ دور ہوتے جا ہیں تو اور جس کو جو مومن لوگ ہیں ان کو اللہ تعالی اس سے اور ہدایت بڑھا دیتا ہے ہدایت ان کی بڑھتی رہتی ہے اور ہدایت کے راستے پر اور مضبوط ہو جاتے ہیں اللہ رب الج فرماتے ہیں وما دل وا ثقین ان مثالوں کے ساتھ ان, ان, ان مثالوں سے گمراہ نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو کہ وہ کیا ہے فاسق ہے فاسق سے مراد نافرمان لوگ وہ لوگ جو کہ نافرمانی کرتے ہیں نافرمانی سے مراد یہ ہے مطلب یہ کہ جو طالب حق ہے وہ ابھی بھی طالب حق کو اللہ تعالی ہدایت بخشتے ہیں اور وہ لوگ جن کو ہم فاسق کہتے ہیں یعنی زد اور ہٹ درمی پر کمر باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کمروں کو کسے ہوئے ہیں یہ لوگ وہ فاسق ہیں تو اس سے وہ انکار کرتے ہیں اور اس سے انکار کی وجہ سے وہ کیا ہے وہ یعنی گمراہ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے فسق کیا فسق کہتے ہیں نفرمانی کو نفرمانی اسی صورت میں ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہو پھر بھی اس چیز کو نہیں مانتے ان کو پتا ہوتا تھا کہ اللہ کا یہ کلام ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا ہے اس کے باوجود یہ لوگ اس کو مانتے نہیں تھے یعنی مطلب کیا تھے زد کے قائم تھے اور اپنی بات جب ایک جہاں مو سے نکالتے تھے اسی پہ یہ اڑے رہتے تھے لہٰذا یہ لوگ کہتے یہ کہ فاصد کہتے ہیں نافرمان فرمان آدمی کو تو ان کا یہ کام تھا اللہ رب العزت نے یہ مثالیں تو بیان کی لیکن اس مثال سے بہت سی لوگوں کو جو طالب حق ہے ان کو اور ہدایت مل جاتا ہے اور اس ہدایت کے راستے میں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور جو لوگ کافر ہے نہ ماننے والے ہیں تو ان کے لیے اس ان مثالوں میں اور بھی کیا ہے گمراہی کے اسباب ہیں جیسے جیسے انکار کرتے ہیں اتنی گمراہی میں یہ دور چلے جاتے ہیں اور اس اتنی ہی گمراہی میں یہ ابق میں اور گہرائی میں چلے جاتے ہیں پھر ان سے نکلنا ان, کی ان کے بس کا کام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہرے لگا لیتے ہیں پھر اللہ رب الماتے اور اس کے بعد ان لوگوں کا بھی اللہ ذکر کرتا ہے جو کہ ابھی منکر تھے کافر تھے فاسق تھے ان کا ذکر دیا لیکن وہ لوگ ان کو بھی اللہ گمراہ کر دیتا ہے ان مثالوں سے وہ کون سے لوگ ہیں یعنی خضو ند اللہ جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں میتا کی ہی یعنی اس وعدے کو پختہ کرنے کے بعد جو وہ وعدہ ان کے ساتھ پختہ کیا گیا اس کے بعد پھر اس وعدے کو توڑتے ہیں پیختہ امر اللہ بھی اور کاٹ لیتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے اس کو جوڑنے کا حکم دیا اشارہ کر دیا سر رحمی کو سر رحمی نہیں پالتے سر رحمی کا کاٹنا یہ اللہ کی رحمت سے انسان کو دور ہو جانا ہے اللہ رب العزت روز قیامت میں اپنے عرش کے نیچے کچھ خاص بندوں کو سائے کے نیچے جگہ دے دیں گے لیکن جو سر رحمی نہ پالنے والا ہو سر رحمی کاٹنے والا ہو اس کو اللہ تعالی وہاں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نہیں دیتے ہیں. اللہ رج فرماتے ہیں یہ وہ ان لوگوں کو بھی گمراہی کا سبب بنتا ہے قرآن کریم کی یہ مثال ہے جو کہ وہ سل رحمی نہیں پالتے سل رحمی کو کاٹ لیتے ہیں اور سلر رحمی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آئی یو کہ اس کو جوڑ لیا جائے اور اس کے توڑ نہ پیدا کیا جائے اس کو ہمیشہ جوڑ لیا جائے اور ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں وہی دو نہ یہ فساد کرتے ہیں زمین میں فساد کیا ہے لوگوں کو حق راستے سے ہٹاتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات نہ مانیں ہاں بات جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو مانیں یہ فساد سے ہے اول کے اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ خاسر ہے یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں یہ اپنے لیے نقصان اٹھاتے ہیں اپنا نقصان کرواتے ہیں ٹھیک ہے اپنا نقصان یہ کر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے کسی اور کو نقصان نہیں دے سکتے بلکہ یہ خود خاسر ہے اللہ رب اعزت فرمایا اللہ خد الحد اللہ اللہ کے عہد کے بارے میں دو تفسیر مفسرین نے لکھی ہے ایک یہ کہ عہد سے مراد وہ عہد ہے چونکہ اللہ رب العزت نے ارواح سے لیا تھا اور فرمایا تھا سب ارواح کو اللہ نے اکٹھا کیا تھا اور فرمایا تھا کہ الس کو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب ارواح نے اس وقت اقرار کر دیا استفہام انکاری کا جواب دیا اور فرمانے لگے قالو بلا, بلا لفظ سے ایجاب کا ہے یعنی اس اللہ کے سوال کو انہوں نے کیا کیا یعنی ایجاب کے ساتھ مان لئے کہ آپ ہمارے رب ہیں قالو بلا اس وقت انہوں نے اقرار کیا ابھی وہ اقرار شدہ احد جو ہے اس کا یہ کیا کرتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں ابھی کیا ہے اللہ کو رب مانا اس وقت ارواح کی شکل میں ابھی جب اجسام اور روح شکل دونوں آگے اس وقت ابھی اللہ کو اللہ نہیں مانتے اللہ کی ربویت کی کی کیا ہے یہ مخالف ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو لہٰذا یہ عہد شکنی ہے اس عہد شکنی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا یا عہد سے مراد یہ آہد ہے اللہ نے عہد تو لیا تھا لیکن اس عہد کو اللہ نے مضبوط کیا ان کے اوپر دلائل کے ساتھ اور اس عہد کا اللہ تعالی یا دہانی دلواتے رہے وقتاً فوقتاً انبیاء کو بیچتے رہے ہر قوم کی طرف کوئی نہ کوئی نبی آیا اور اس عہد کی تازگی اس نے کروائی اور اس عہد کو یاد دلوائے کہ تم نے جب تم ارواح تھے اس وقت تم نے اللہ کے ساتھ ربوبیت ہونے کی کیا کی تھی یعنی وعدہ کیا تھا اور عہد کیا تھا تو یہ عہد ہم وعدہ کیا کرتے ہیں یاد دلاتے ہیں ان انبیاء نے اس عہد کو ہمیں یاد دلایا بار بار اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یاد دلانے کے بعد اس آہد کو مضبوط ہونے کے بعد پھر یہ توڑ دیتے ہیں اور اگلی بات یہ ہے کہ سلر رحمی کو توڑنا یہ بھی کیا ہے اس سے بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں سل رحمی کا توڑنا کاٹنا ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ بھی ایک قسم کا شیطانی عمل ہے اس سے اللہ تعالی ناراض ہو جاتے ہیں اور شیطان خوش ہوتا ہے تو اس لحاظ سے اس سے بھی بچنا چاہیے حد تک امکان سلی کو نہ توڑے یہ نہ کہیں کہ فلان میرے ساتھ ہی نہیں کر رہا تو لہٰذا میں بھی نہیں کر رہا یہ تو بات نہیں ہوئی وہ برا کر رہا ہے آپ کے ساتھ آپ اچھا ہی کرے شاید آپ کی اچھائی کی وجہ سے وہ شرمندہ ہو جائے وہ بھی اچھائی کرنے لگے ورنہ اگر وہ برا کرتا ہے تو بھی برے کا برا کے جواب برے سے دیتے ہیں یہ تو پھر کیا ہے ایک کتے والا عمل ہے ہاں جی ایک کتا جب دوسرے کتے کے سامنے جاتا ہے تو وہ جب اس کو دانتے دکھاتا ہے اور آواز نکالتا ہے دوسرا بھی یہ عمل کرتا ہے یہ تو کیا ہے یعنی بدی بدی کاری سگانس یہ تو کتوں والا کام ہے اگر ایک انسان نے نیکی کر لی اور تم نے بھی کر لی یہ تو پھر کیا ہے وہ گدو والا کام ہے ہاں جی نیکی ب نیکی کار یہ تو گدوں کا کام ہے کیونکہ گدے سردی کے موسم میں ایک دوسرے کو خارش دور کرتے ہیں اور لگے رہتے ہیں وہ اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور وہ دوسرے کے ساتھ نیکی کرتا ہے کڑے رہتے ہیں آرام سے گپ شب لگائے ہوتے ہیں تو یہ تو سمجھ لے کہ نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا ٹھیک ہے نا جی اور اس کے بغیر نیکی نہ کرنا یہ تو گدوں والا عمل ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے اصل مردوں والا کام یہ ہے ہاں جی نیکی بدی کارے مردان کسی انسان نے آپ کے ساتھ برا کیا آپ اس کے ساتھ اچھا کرو یہ مردوں والا کام ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ ہمیں کرنا چاہیے اسی لیے سل رحمی نہیں توڑنی چاہیے اور یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں نے میرے ساتھ سل رحمی نہیں پالی تو لہٰذا میں بھی نہیں پالتا نہیں پھر آپ وہ برا ہو گیا تو تم بھی برے ہو گئے تو دونوں میں تو فرق نہیں رہا ٹھیک ہے نا جی وہ برا ہو گیا تو آپ اچھے بن جاؤ آپ اس کے ساتھ سررحمی نہ توڑے پھر اللہ رب العزت فرماتے یہ فساد کرتے ہیں زمین میں فساد کرنا زمین میں یہی ہے کہ یہ لوگوں کو راستے حق سے ہدایت کے راستے سے ہٹاتے ہیں اولا اکم الخوا یہی لوگ خسارے میں ہیں ہاں یہ جی نقصان اٹھانے والے ہیں ہمیشہ یہ خسارے میں رہیں گے ٹھیک ہے نا جی تو اللہ رب الزت نے ان کا انجام بھی بتا دیا کہ ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا ان شرارتوں سے نا جی؟ ان قباہتوں سے لہٰذا یہ کیا ہے نقصان اپنے ہی کرتے ہیں یہ نقصان اٹھانے والے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے آہ. یہاں انشاءاللہ سبق بس کرتے ہیں اور کل بھی انشاءاللہ